کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے کر بلا نہیں کربلا رسم ہے کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے کربلا بسم نہیں کربلا رسم ہے نب پپا کرو سب ادا کرو کس قدر ظلم و ستم میں دیکھا بنت حیدر نے مگر صبر کا اظہار کیا کوفہ و شام کے بازار میں درباروں میں مقصد حضرت شبیر کا پرچار کیا ایسے مجلس کیا کرو نہیں ضرورت ازدار بھی ہے کربلا کے خدا صبر کا معیار بھی ہے ظالموں کے لیے دو دار کی تلوار بھی ہے کربلا دین کی قرآن کی میمار بھی ہے ذکر کر بو بلا کرو تسلیم کوئی کرنے کو تیار نہ تھا دی بچانے کے لیے کوئی بھی بیدار نہ تھا ہر طرف دین فروشوں کے تھے پیغام لیکن ابن زہرا کا مگر کوئی مددگار نہ تھا اس پہ گریہ کیا کرو کربلا کربلا نہیں محمد پہ ستم ٹوٹے دی بچانے کے لیے ان سے ہر چھینی ان مسلمانوں نے خیا میں حرم لوٹے ہیں اس کا نوحہ پڑھا کرو تو تم ہے عقیدت سچی ورنہ شبیر کو حاجت نہیں اس کی کوئی مقصد شاہت میدان عمل مانتا ہے اور سے حالت مل ذرا دیکھو اپنی حق کہا اور سنا کرو وسهين طالعه رجوع وسهين طالعه رجوع فكري ده ہو مگر فکر بیاں کرتے نہیں تم خورافات رسومات سے کیوں ڈرتے نہیں یہ ازاداری مقدم سے ملی ہے ہم کو راہِ معصوم پہ جی جان سے کیوں چلتے نہیں غم سرور بپا کرو کربلا جذبہ قاسم کا سبق دیتی ہے کربلا سنت اکبر کو بیاں کرتی, کرتی ہے ایسا جذبہ رکھا کرو یہ علی رو سنو وقت ہے آج عمل کرنے کا میدان رہو منتظر دوراں کے یوں ہو سب کے سب مل کے آزاداری کے دشمن سے لڑو سچی مومن بنا کرو a oh.